شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے جو نماز میں اجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ مو موڑے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں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 اور امال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے آج مت تل تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے ان سے سرکشی کرتے کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےحودہ بکواس کرتے تھے کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا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 وہ فلا پانے والے ہیں اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں نہیں تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے اے ہمارے پروردگار